اے میری قوم آج بادشاہی تمہاری ہے اسمے میں غلبہ رکھتے ہو تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچلے گا اگر ہم پر آئے فرون بولا میں تو تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میری سوج ہے اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے